صلات والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رزوی زیائی دامت برکاتہ مناع علیہ کا رسالہ ہے زیائی درد السلام اس میں تفسیر در منصور کی آٹھویں جلد چھ سو اٹھانوے کے حوالے سے لکھا ہے جس نے قرآن پاک پڑھا رب تبارک و تعالی کی حمد کی اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم پر درود شریف پڑھا نیز اپنے رب از اجل سے مغفرت طلب کی تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا اللہ حضرت کے آب و اجداد جو نبی تھے بیت المقدس میں وحی لکھا کرتے تھے حضرت سعید مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عمران اور ماں کا نام شنا حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اپنی امی حضرت سیداتنا حنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شکم میں تھی تو حضرت شنار رضی اللہ تعالی عنہ نے منت مانی جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی اب بیٹا تو پیدا نہیں ہوا بلکہ بیٹی پیدا ہوئی تو حضرت خلنا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بیت المقدس میں لے جا کر وہاں جو علماء کرام تھے اس وقت کے ان کے سپوت کیا حضرت شملہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق شرفا کے خاندان سے تھا تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی کی پرورش کے لیے وہاں کے لوگ خواہش مند ہوئے جب لوگوں میں اختلاف ہوا تو اس کے حل کے لیے یہ طے ہوا کہ دریائے اردن میں جاتے ہیں اور جن قلموں سے تورات لکھی جاتی ہے وہ دریا میں ڈالتے ہیں جس کا قلم پانی میں سیدھا کھڑا ہو جائے گا وہ حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی اللہ کی پرورش کی سعادت حاصل کرے گا جب ایسا کیا گیا تو سب لوگوں کے قلم تو پانی میں بہ گئے مگر حضرت سیدنا نا زکریا علی صلاحت و السلام کا قلم پانی میں اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے زمین میں نیزہ گاڑ دیا جاتا ہے تو یوں حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کفالت کی ذمہ داری حضرت سعید علا و علی صلاحت وسلام کے سپرد ہوئی حضرت مریم بارگاہ میں مقبول تھی چنانچہ سورہ علی عمران میں جو تیسرے پارے میں ہے آیت نمبر سینتیس میں ارشاد ہوتا ہے فتح قبول ایمان تو اسے اس کے رب ازب جل نے اچھی طرح قبول کیا حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھی اس کی ایک واضح علامت یہ بھی تھی کہ ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اللہ تبارک وا تعالی نے حضرت زکریہ علی سلام کے سپرد فرمائی تو سعادت مند ہے وہ شخص جسے سے کامل نصیب ہو جائے جو اس کی ظاہری اور باطنی تربیت کرے یہ اللہ تعالی کا بڑا انعام ہے حضرت سیدات مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی عمدہ پرورش کے متعلق مسفر قرآن حضرت سیدنا فخر الدین راضی علی رحمۃ اللہ غنی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں ایک دن میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی نشو نما اتنی تھی جتنی عام بچوں کی ایک سال میں ہوتی ہے دینی لحاظ سے بھی بہت اچھی آپ کی تربیت ہوئی آب وہ نیک کام کرتی تھی اور پاک باز رہتی تھی عبادت کرتی تھی آپ کی امی جان بیت المقدس چھوڑ کر آپ کو چلی گئی تو بیت المقدس کے جو عالم تھے جو عابد تھے ان کے امام حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت زکریہ حضرت مریم رضی اللہ عنہ کے خالو تھے بیت المقدس کی بلائی منزل میں ایک منزل پر الگ سے ایک محراب بنائی گئی اور اس محراب میں حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو ٹھہرایا گیا آپ رضی اللہ تعالی عنہا اس محراب میں تن تنہا عبادت میں مشغول رہتی اور حضرت زکاریا علا ندی ہینا والی سلاۃ السلام صبح و شام محراب میں تشریف لاتے ان کی خبر گیری فرماتے اور کھانے پینے کا انتظام فرماتے تفصیل بیان میں ہے حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عہا اس کسرت سے نماز ادا فرماتی کہ آپ رضی اللہ تعالی کے مبارک قدم سوچ جاتے اور ان سے خون جاری ہو جاتا علی الحبیب صلی اللہ تعالی مسمد وبارک حضرت مریم رضی اللہ تعلا محرام میں عبادت فرماتی رہی کچھ ہی عرصے کے بعد ان سے ایک کرامت کا ظہور ہوا وہ یہ کہ حضرت سعید انا زکریہ الا نبی ولی سلاط و سلام محرام میں جاتے تو سردیوں کے موسم میں گرمی کے پھل پاتے اور گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے پھل موجود دیکھتے آپ نے حیران ہو کر پوچھا ہے مریم بدی اللہ تعالی النہ یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں آپ جواب دیتی ہو یہ پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں اللہ عز و جل جس کو چاہتا ہے بلا حساب روزی عطا فرماتا ہے حضرت سیدنا نا زکاریہ اعلی نبی علیہ والی ہی کو اللہ تعالیٰ نے شرف نبوت سے مشرف فرمایا تھا مگر آپ بے اولاد تھے زہد بھی ہو چکے تھے برسوں سے دل میں اولاد کی فرزند کی تمنا تھی بارہا گڑ گڑا کر اللہ تعالی کے حضور اولاد نرینہ کی دعا بھی مانگی تھی جب آپ نے دیکھا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی انہا تو اللہ تعالی بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے تو دل میں خیال آیا کہ میں عمر کے اس دور میں داخل ہو گیا ہوں کہ اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا ہے مگر جو مالک جو خالق مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب میں بے موسم کے پھل عطا فرما سکتا ہے وہ قادر ہے کہ مجھے بھی بے موسم کی اولاد کا پھل عطا فرما دے چنانچہ حضرت سعیدہ علیہ نبی جینا علیہ سلاۃ والسلام نے اسی جگہ پر جہاں پر بے موسم کے جنتی پھل آپ نے دیکھے تھے دعا مانگی محراب مریم میں یہ جی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں آپ کو فرزم سے نواز دیا جس کا نام خود رب الولہ ازل نے رکھا یا اور انہیں نبوت سے بھی نوازا چنانچہ پارا تین سریال عمران کی آیت نمبر سینتیس اڑتیس انتالیس ارشاد ہوتا ہے علما داخلہ زکری یل نہ وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا ذكر يا رب قال رب هب لي من لدنك زرية طيبة إنك سميع وحصورا وحصورا من الصالحين قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اردو ترجمہ پڑھیے اور صحیح ترجمہ لینے کے لیے اعلی حضرت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کا ترجمہ کنز المان لیجیے آپ ترجمہ فرماتے ہیں ان آیات کا جب زکریہ اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے اس کے پاس نیا رزق پاتے کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے یہاں پکارا زکر یا اپنے رب کو بولا اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا بے شک اللہ آپ کو مجدہ یعنی خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کا جو اللہ کی طرف کے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں سے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علی <السلام> <سلام> حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ مفسر قرآن صدر الفاظل سید حافظ محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمۃ اللہ الہادی اس آیت کے تحت تفسیر خوزائے عرفان میں فرماتے ہیں یہ آیت جس میں جنتی بے موسم کے پھل جنتی پھلوں کا ذکر ہے اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہ آیت کرامات اولیاء کے ثبوت کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر خوارق خلاف عادت باتیں یعنی کرامتیں ظاہر فرماتا ہے حضرت سعیدیہ علیہ السلام نے جب دیکھا تو فرمایا ذات پاک مریم کو بے وقت بے فصل بغیر سبب کے میوہ یعنی پھل عطا فرمانے پر قادر ہے وہ بے شک اس پر قادر ہے کہ میری بانج بانج اسے کہتے ہیں جس عورت میں بچے کی ولادت کی صلاحیت نہیں ہوتی وہ بے شک اس پر قابر ہے کہ میری بانج بیوی بی کو نئی تندرستی دے اور مجھے اس بڑھاپے کی عمر میں امید منقطع ہونے کے بعد فرزند عطا کرے بہی خیال یعنی اس خیال سے آپ نے محراب بیت المقدس میں دعا کی یارہ برسہ اجل مجھے اپنے پاس سے دے ستری اولاد بے شک تو سننے والا ہے حضرت سیدنا زکری سلاۃسلام کی دعا قبول ہوئی علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وبارک کرامت سلسلہ مدنی چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں جو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہم نے سنا پرانی واقعہ اس میں بے شمار مدنی پھول ہیں آئیے انہیں چننے کی کوشش کرتے ہیں حضرت مریم رضی اللہ تعالی با کرامت تھیں مرتبہ ولایت پر فائز تھے کیونکہ مسبب الاسباب جل جلالہ کی طرف سے ان کی محرام میں پھل آتے تھے سردیوں میں گرمی کے گرمیوں میں سردی کے یہ ان کی ولایت اور کرامت کی واضح اور عظیم شان دلیل ہے اس قرآنی واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا اللہ والے یا اللہ والیاں جس جگہ عبادت کریں وہ جگہ اس قدر پاکیزہ ہو جاتی ہے با برکت ہو جاتی ہے مقدس ہو جاتی ہے کہ وہاں رب تبارک کا واطع کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں جہاں کرامت کا ظہر ہوا وہاں عبرت زکری علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرزند عطا فرما دیا حالانکہ اس سے پہلے بیت المقدس نے بار بار اولاد کے لیے آپ دعا مانگ چکے تھے تو قبولیت دعا میں مبارک جگہ اور مبارک وقت کو مرا دخل ہے حضرت سعید زکریہ علی ندی علیہ صلاحت وسلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت دیکھ کر میرام میں کھڑے ہو کر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے باوجود آپ کی گھر والی آپ کی جو بیوی تھیں ان کے بانج ہونے کے باوجود آپ کو فرزند ارجمن کی خوشخبری سنائی تو جو بابرکت مقامات ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں کاعوت اللہ المشرفہ پورے کا پورا اللہ تبارک کی رحمت کا مظر ہے مگر یہاں بھی چند مقامات ایسے ہیں جہاں پر بالخصوص دعائیں قبول ہوتی ہیں مثلاً ملتظم ملتظم کیا ہے خانہ کعبہ میں حجر اسود کالا پتھر رکھا ہوا ہے نا کالے پتھر وہ جنتی کالے پتھر سے لے کر خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان جو جگہ اس کو ملتظم کہتے ہیں یہ قبولیت دعا کا مقام ہے اسی طرح حیدر اسبت یہاں یعنی دعا قبول ہوتی ہے بالخصوص قبول ہوتی ہے حتیم خانہ کعبہ کے ایک طرف وہ قوف نما جگہ بنی ہوئی ہے نا یہ بھی قبولیت دعا کا خاص مقام ہے مقامی ابراہیم وہ مقدس و پاکیزہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنا علیہ صلاح السلام نے حضرت سیدنا اسماعیل ضبی اللہ علیہ نبی جینا ولی سلاطلام کی مدد سے تعاون سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا اور اس مقدس پتھر پر اب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلاط اسلام کے مبارک قدموں کے نشانات موجود ہیں یہ مقام بھی قبولیت دعا کے لیے خاص ہے اسی طرح صفا و مروہ دو پہاڑیاں جو خانہ کعبہ کے قریب ہیں جس کے درمیان وہ سعی کی جاتی ہے ادھر ادھر جاتے ہیں نا یہ وہ دو پہاڑیاں جن کے درمیان حضرت سیدہ اللہ تعالی عنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاسے تھے تو آپ کبھی اس پہاڑی کی طرف جاتی صفا کی طرف کبھی مربع کی طرف کیونکہ وہ اونچا مقام تھا کہ دور سے کوئی کافلا نظر آئے تو میں اس کو پکاروں اور اسے پانی لوں اور اپنے بچے کو پلاؤ اس کی جان بچاؤ برابر صفا مروا جو پہاڑیاں ہیں یہ بھی قبولیت کے لیے خاص مقام ہے مسجد النبوی یہ جی شریف اللہ صلاح بھی حس فلا تو فلام پوری کی پوری اللہ کی رحمت سے ڈھکی ہوئی مگر یہاں بھی چند مقامات خاص ہیں دعا کی قبولیت کے لیے مثلا ریاض النا ایک طرف روزے کا نور ایک طرف ممبر کی بہار بیچ میں جنت کی پیاری پیاری پیاری, پیاری واہ واہ <وزم> اللہ حضرت نے اس کو یوں فرمایا یعنی yani, میرے اکالی سلا تو سلام کا ممبر مبارک جو ہے اس سے لے کر روزہ اطہر کے درمیان جو جگہ ہے اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں یہاں خاص طور دعا قبول ہوتی ہے ممبر رسول کے پاس دعا قبول ہوتی ہے اور موازہ شریف میرے آکا علی فلاط السلام کے چہرہ مبارک سنے دی جاریوں کے روبرو یہ بھی دعا کی قبولیت کا خاص مقام ہے احفر آد دعا یا اعلی حضرت علی رحمت العب العزت کے والد گرامی رئیس سلمت مولانا نقی علی خان علی رحمۃ الرحمان کے والد کی کتاب ہے اس میں قبولیت دعا کے چوالیس مقامات لکھے فورٹی فور اس میں یہ بھی لکھا ہے یہ کتابہ آپ مکتبت المدینہ سے حدیت حاصل کریں گے دعا کے متعلق بہت سی معلومات آپ کو ملیں گی اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ امام ابن جزری علی رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں موازہ شریف کے قریب دعا قبول نہیں ہوگی تو اور کہاں قبول ہوگی سبحان اللہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ پھر رنگ ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حضرت سعید مریم رضی اللہ تعالی نحا کے قرآنی واقعہ سے ایک مدنی پھول یہ بھی ملا جہاں اللہ تعالی کے مقبول بندے اور مقبول بندیاں عبادت کرتے ہیں ان جگہوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ان مقبولہ نے بارگاہ کے مزارات کے جہاں پر عبادت تو کیا ان کا پورا وجود مفعود ان کا بدن مبارک وہ سارہ سال سے موجود ہے وہ جہاں وہ عبادت کریں وہاں دعا قبول ہوتی ہے تو جہاں خود ان کا وجود ہے وہاں دعا قبول نہیں ہوگی چنانچہ سنی اور ایمان تازہ کیجئے حضرت سیدنا ابو عبداللہ محمد بن ادریس جنہیں عام طور پر کہا جاتا ہے امام شافعی علی رحمت اللہ علی کافی آپ فرماتے ہیں جب مجھے کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے بغداد محلہ جا کر امام اعظم ابو حنیفہ اور رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر اپنے اور اللہ تعالی کے درمیان امام صاحب کی مبارک قبر کو وسیلہ بناتا ہوں دعا مانگتا ہوں میری حاجت پوری ہو جاتی آل آل آل سبحان اللہ سبحان اللہ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین پرانی واقعے سے ایک مدنی پھول یہ بھی ملا کہ رب تبارہ کا تعالی کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے نا امید نہیں ہونا چاہیے حضرت زکریہ علیہ سلام بوڑھے ہو گئے تھے مگر اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہوئی آپ نے مایوس ہوئے بغیر اللہ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے دعا کی تو اللہ تعالی نے آپ کو حضرت یاحی علیہ السلام کی خوشخبری سنائی ایک مدنی پھول یہ بھی ملا کہ دعا کی قبولیت میں اگر تاخیر ہو جائے بدل نہیں ہونا چاہیے مایوس نہیں ہونا چاہیے ہم نہیں جانتے کہ قبولیت کا اثر ظاہر نہ ہونے میں کیا حکمتیں پوشیدہ حضرت سیدنا زکاریہ علا نبی ہینا ولی سلاط اسلام نے بیٹے کی دعا کی اس کی قبولیت میں چالیس سال کا وقفہ ہوا تو صبر کرنا اور انتظار کرنا ہی بہترین طرز عمل ہے اور بزرگوں سے جو دعائیں منقول ہیں وہ جلد قبول ہوتی ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک اولاد کی طلب کرنا نبیوں کی سنت ہے مرسلین کی سنت ہے صدیقین کی سنت ہے اولیاء کاملین کی سنت ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کی دعا کی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی الہا کی والدہ حضرت حنہ رضی اللہ تعالی النہا نے بھی اولاد کی دعا کی تھی کس لیے کیا اچھی نیت تھی کہ میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے مقرر کروں گی بیٹے کے بجائے بیٹی ہوئی تو آپ نے اسی کو خدمت کے لیے مقرر کر دیا ایک مدنی پھول یہ بھی معلوم ہوا اس قرآن واقعے سے کہ مساجد میں اور خان میں خدام رکھنا جائز ہے ایک مدنی پھول یہ بھی معلوم ہوا کہ بچے کی ولادت کے ساتویں دن بچے کا عقیقہ کیا جاتا ہے نا سر کے بال منڈوائے جاتے ہیں نام رکھا جاتا ہے یہ مستحب ہے عقیقے کے بارے میں اگر آپ کو معلومات چاہیے بہت ہی مفید معلومات تو میرے شیخ طریقت امیر نے سنت دامت براکاتم العالیہ کا رسالہ ہے عقیقے کے بارے میں سوال جواب آپ اس کا مطالعہ فرمائیے یہ دو چار روپے کا آپ کو مکتبے سے مل جائے گا تو ساتویں دن بچے کا عقیقہ کرنا نام رکھنا مستحب ہے مگر کسی نے اگر پہلے دن ہی نام رکھ دیا تو اس میں بھی حرج نہیں ہے یہ بھی جائز ہے کہ حضرت سعید مریم رضی اللہ تعالی عا کا نام آپ کی ولادت کے پہلے دن ہی رکھ دیا گیا تھا ایک مدنی پھول اس قرآن واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اولاد کے نام اچھے رکھے جائیں مثلا محمد کتنا پیارا نام ہے کہ اللہ تعالی نے خود اپنے محبوب کا نام محمد رکھا احمد عبداللہ اللہ عبد الرحمان وغیرہ ایسے نام جو انبیاء کرام علی فلاط و اسلام کے ناموں سے برکت لینے والے ہوں ان کی نسبتوں والے ہوں یا بزرگان دین رحم اللہ المبین کی برکت حاصل کرنے والے ہوں برے نام نہ رکھے جائیں یاد رکھیے اچھے ناموں کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور برے ناموں کے شخصیت پر جس کا نام رکھا جا رہا ہے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں دیکھیے حضرت حن رضی اللہ تعالی النحا حضرت مریم رضی اللہ تعالی النحا کی امی جان انہوں نے ان کا نام کیا رکھا مریم مریم کا مطلب ہے عبادت کرنے والی عورت آبدہ تو اس نام کا اثر کیا ہوا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ انہا بہت بڑی عبادت گزار بنی میرا قانت السلام کی عادت کریمہ تھی کہ کسی صحابی کا پرانا نام اگر برا ہوتا تو آپ اسے بدل دیا کرتے تھے اور امیر السنت دعوت مرکات املا علیہ کی بھی عادت کریمہ ہم نے دیکھی جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں مدنی ماحول میں آتی ہیں ان کے نام درست نہیں ہوتے شریعت کے مطابق ٹھیک نہیں ہوتے تو آپ ان کے نام بھی ضرورتند تبدیل فرما دیتے ہیں مفسری شہر حکیم الامت حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی احمد یارقان نعیمی علی رحمۃ اللہ الغنی نے تفسیر نور الرفان میں بھی اس قرآن واقعے سے جو مدنی پھول ہمیں عطا کیے ہیں وہ بھی سماعت فرمائی چنانچہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کرامت ولی برہق ہے کیونکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عہا کو بے موسم غیبی پھل ملنا ان کی کرامت تھی اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ پچھلی امتوں کے جتنے بھی اولیاء ہیں ان سے اس امت کے اولیاء سب سے افضل ہیں یہ افضل ہے کیونکہ ہمارے آقا افضل تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کی امت بھی افضل ہے اور ان کی امت کے اولیاء بھی پچھلی تمام امتوں کے اولیاء سے افضل ہیں مفتی صاحب فرماتے بعض بندے مادر زاد ولی ہوتے ولایت عمل پر موقوف نہیں ایسا نہیں کہ کوئی بہت اچھے عمل کرے گا تو ولی اللہ بن جائے گا یہ تو اللہ کی عطا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی ولایت عطا فرمائے بعض کو اللہ تعالیٰ پیدائشی طور پر عطا فرماتا ہے اور بعض آمال صالحہ بجا لاتے ہیں تو اللہ اپنے کرم سے ولایت عطا فرماتا ہے نیک اعمال ذریعہ تو ہیں کہ اللہ چاہتا ہے تو عطا فرماتا ہے مفتی صاحب نے ایک مدنی پھول یہ بھی عطا فرمایا کہ ولی کو اللہ تعالی علم لدنی عطا فرماتا ہے عقل کامل عطا فرماتا ہے بغیر استاد کے جو علم حاصل ہو اسے علم لدنی کہتے ہیں حضرت سید آتما مریم رضی اللہ تعالی الہا جب حضرت زکری علیہ السلام نے جنتی پھل دیکھ کر پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے تو کیسا جواب دیا کہ اللہ کے پاس سے آئے جواب کس سے سیکھا یہ انہیں اللہ تعالی نے سکھایا اللہ تعالیٰ نے اس کا علمتا فرمایا مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے لیے جنتی پھل آتے ہیں حضرت سید مریم رضی اللہ تعالی انہا کو یہ پھل جنت سے عطا ہوتے تھے جہاں آقا کی شہزادی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک واقعہ بھی سماج فرما لیجیے اور ایمان تازہ کیجیے چنانچہ تفسیر ال بیان میں ایک دفعہ کہا پڑھا تو آقا کی شہزادی سیداتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے آقا علیہ سرت اسلام کی خدمت بابرکت میں دو روٹیاں اور بھنا و گوشت بھیجا جب وہ دسترخوان کھولا گیا تو روٹی اور گوشت سے وہ بھرا ہوا تھا خاتون جنت حیران ہو گئی لیکن سمجھ گئیں کہ اللہ کی طرف سے جب محبوب رب شہن شاہ اجم و عرب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی یہ کہاں سے آیا ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی اللہ نے عرض کیا یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے میرے دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جس نے فاطمہ تمہیں بنی اسرائیل کی سردار بی بی مریم رضی اللہ تعالی عہا کے مشابہ فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی مشکل کشا حسنین کریمین شہیدین جلیلین حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو بلایا تمام اہل بیت نے سیر ہو کر کھانا کھایا مگر خدا کی قدرت کی کھانا ختم نہ ہوا پھر خاتون جنت سعیدۃ النساء فاطمت الظہرا رضی اللہ تعالی نے وہ کھانا پڑوسیوں میں تقسیم فرما دیا قبلہ مفتی احمد یار خان نئنی تفصیل میں مزید فرماتے ہیں حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش جنتی میووں سے ہوئی ماں کے دوست سے نہیں ہوئی دنیاوی غذا سے نہیں ہوئی جنتی میووں سے ہوئی کیونکہ والدہ محترمہ تو ان کے پیدا ہوتے ہی وہ جو علماء اسور کے تھے اخبار تھے دینی پیشوا تھے ان کے سپود کر کے چلی گئی تھی سلو حبیب اللہ, صلو اللہ تعالی علی محمد وبارک وسلم علماء کرام نے تفصیل میں لکھا ہے حضرت سید اپنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا ایک روز عبادت میں مصروف تھی کہ اچانک آپ کے خاص اجرے میں ایک خوب رو نوجوان ظاہر ہوا آپ گھبرا گئی یہ حضرت سیدنا سید الملائکہ جبریل امی علی سلاط وسلام تھے جو بشری صورت اختیار کر کے تشریف لائے تھے اور اس میں حکمت یہ تھی کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عل ان کی ملکوتی صورت دیکھ کر گھبرا نہ تو بشری صورت میں آئے تاکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی انہا کو آپ کو دیکھنے کی اور بات کرنے کی ہمت رہے حضرت سیدنا جبریل امی علیہ السلام نے فرمایا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے پاکیزہ فرزن عطا کروں حضرت مریم رضی اللہ تعالی کا میں کماری ہوں میری شادی نہیں ہوئی نہ ہی میں بدکارا ہوں میرے ہاں بچے کی ملاوت کیسے ہوگی جبریل امی علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہی ہوگا اب قانون فطرت تو یہ ہے کہ بچہ مرد و زن کی اختلاط سے پیدا ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی ان اصولوں کا پابند نہیں ہے وہ قادر ہے حضرت جبریل امی علیہ السلام نے حضرت سید مریم رضی اللہ تعالیٰ انہا کے غریبان میں پھونک ماری تو اسی وقت حمل قرار پا گیا اللہ تعالی کے حکم پر اللہ کی مرضی پر آپ مطمئن تھیں مگر آپ یوں پریشان تھیں لوگ کیا کہیں گے تو چنانچہ آپ نے محراب کو اس حجرے کو خیر بات کہا اور کسی گوشے میں تنہائی میں آپ تشریف لے گئی جب ولادت کا وقت آیا تو حضرت سعیدات مریم رضی اللہ تعالی الہ ایک کھجور کے سو کے درخت کے نیچے تشریف فرما تھی اور اکیلی تھی اسی درخت کے نیچے حضرت سیدنا سعیدہ عیسا نبی جینا علیہ سلاط اسلام کی ولادت با سعادت ہوئی کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا اچانک جبریل امی علیہ السلام نے نزول فرمایا اور اپنی ایڑی زمین پر ماری تو زمین سے نہر جاری ہو گئی کھجور کا سوکھا درخت ہرا بھرا ہو گیا اور اس میں پختہ کھجوریں آئیں اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی اللہ نے جب اس کھجور کے درخت کو ہلایا تو اس سے تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرنے لگی چنانچہ پارہ سولہ سورہ مریم کی آیت نمبر ڈبل بارہ پچیس چھبیس میرشاد ہوتا ہے فلا دا میر تحال ربو کی تحت کی سیاح بح ال کی خلا ار نخلتی تاک آلئی کی روتا بن جنیا فکولی و شروعی وق آئی کنزن ایمان تو اسے اس کے تلے سے پکارا کے غم نہ کھا بے شک تیرے رب نے نیچے ایک نہر بہا دی ہے اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا تجھ پر تازی پکی کھجورے گریں گی تو کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ سوکے درخت میں پھل کا لگ جانا اور نہر کا اچانک جاری ہو جانا یہ حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عل کی کرامات ہیں اور جدیل امی علی سلاۃ والسلام سے آپ نے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا یہ بھی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عل کی کرامت ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کرام کی سچی محبت عطا فرمائے نور ال میں مفتی صاحب نے مزید لکھا ہے کہ جبریل امی علیہ السلام نے بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے غریبان میں پھونک ماری تو آپ حاملہ ہو گئی اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے دم میں تاثیر ہوتی ہے مزید فرماتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام کی پیدائش نہ ماں کے نطفے سے ہوئی نہ باپ کے نطفے سے ہوئی بلکہ جبریل امی علیہ السلام کے دم سے ہوئی مزید لکھتے ہیں کہ علیہ السلام کی ایک حیثیت بشر کی ہے دوسری حیثیت روح کی ہے اس لیے آپ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے مزید لکھتے ہیں چونکہ آپ فرشتے کی پھونک سے پیدا ہوئے لہذا آپ علیہ سلا تو السلام کی پھونک میں مردہ زندہ کرنے اور بیماروں کو اچھا کرنے اور مٹی میں جان ڈالنے کی تاثیر رکھی گئی مزید لکھتے ہیں اصل کا اثر میں آ جاتا ہے جبریل امی السلام کا اثر آپ میں تھا وہ روح الامین تو آپ روح اللہ ہوئے میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدیز چینل کے ناظرین ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کی طرف آ رہا ہے میں آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ایک بہار بھی عرض کیے دیتا ہوں چنانچی فضان سنت میں میری شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد علیہ رضوی الیات برکات لکھتے ہیں کہ اسلامی بھائیوں کا بیان ہے ہمارا مدنی قافلہ مرکز الاولیاء لاہور داتا دربار کی مسجد کے اندر تین دن کے لیے قیام پذیر ہوا جدول کے مطابق سنتوں کی تربیت چل رہی تھی حلقہ لگا ہوا تھا ایک صاحب تشریف لائے اور قافلے والوں کے ساتھ بڑی محبت کا اظہار کیا اور پھر قافلے والوں سے کہنے لگے الحمدللہ للہ از وجل آج رات میری قسمت کا ستارہ چمکا حضور داتا گنج بخش علی حجویری علی رحمت اللہ کبھی مجھ گناگار کے خواب میں تشریف لائے اور کچھ اس طرح فرمایا دعوت اسلامی کے مدنی قافلے والے آشکان رسول تین دن کے لیے میری مسجد میں ٹھہرے ہو میں لہذا تم ان کے کھانے کا انتظام کرو لہذا میں مدنی قافلے والوں کی خیر خائی کے لیے کھانا لایا ہوں آپ حضرات قبول فرمائیے کیا غرض در در پھروں میں بھیک لینے کے لیے ہے سلامت آستانہ آپ کا داتا پیا جھولیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں منگتے رات دن ہو میری امید کا گلشن ہرا داتا پیا یہ اشعار شیخ طریقت امیر اللہ سنت کے آپ حضور داتا گنج بخش علی ہجویری اور جتنے بھی اولیاں سب سے بڑی محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت کا درس بھی دیتے ہیں تعلیم بھی دیتے ہیں الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نسبتوں کو سلامت رکھے اولیاء سے محبت ہماری کامل رکھے ہمیں ایمان پر خاتمے کی سعادت عطا فرمائے امین بجا نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وال